ما رب میں نے عرض کیا تھا جتنی صورتیں ہیں نا مکیہ اس میں چار مضامین کا اکثر تکرار ہوتا ہے توحید رسالت شداقت قرآن اور قیامت کیونکہ احکام جتنی اترے نا تھوڑے احکام اترے تھے مکے پاک کے اندر باقی سب کہاں اترے مدینہ پاک کے اندر تو احکام آپ کا ذکر بہت کم ہوتا ہے زیادہ تر عقائد پہ بحث ہوتی ہے اب دیکھو پہلے توحید تھی یہ ایک خالقسمات وغیرہ توحید کی دلی لتی ہے نا اب توحید کیا بعد اب رسالت صداقت قرآن پتل و معئی ہے لیکن من کتاب میں قرآن کے پڑھنے کا حکم ہے نا تو حضرت کی طرف وہی جو ہوئی تو رسالت ثابت ہوگی یا نہیں اب وہی ہے اس بات رسالت بھی ہے صداقت قرآن بھی ہے ات الماعی ہے یہ دلیل واہج بھی ہے اور فرائض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ سکتے ہو اصول کامیابی بھی کہہ سکتے ہو یہ سارے مضامین اکٹھے ہو جاتے ہیں دلیل واہ اور اصول کامیابی نمبر اے فرائض رسول اللہ بھی لکھ سکتے ہو پڑھتے رہیں یہ امر ہے دوام کے لیے امر دوامی پڑھتے رہیں آپ اس کتاب کو جس کی وہی کی جا رہی ہے طرف آپ کے یہ منل کتاب بیان ہے ماں کا اور قائم رکھے نماز کو وہ نمبر ایک یہ نمبر دو اصول کامیابی ان نسلا کا ترغیب ہے کہ بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور برے کاموں سے بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو برے کام بھی ہو جاتے ہیں یہ بالکل غلط سوال کرتے ہیں نماز روکتی ہے برے کام سے تم خود نہیں رکتے کیا نماز روکتی ہے میں جو آپ کو روکوں بھی گناہ نہ کیا کرو اور تم جا کے گناہ کرو میرا کیسے ہے میں نے تو روکا تم کو نہیں رکے تو نہ یہ کو انتہا لازم نہیں ہوتا کوئی آدمی جو روک کے یہ ضروری نہیں اگرہ رک بھی جائے آگے سمجھ نا لا تو رک بھی ہے کود نہیں رکتے تم بے شک نماز روک بھی ہے بے حیائی سے برے کام سے ترغیب ہے والا ذکر اللہ اصول کامیابی نمبر تین قرآن بھی پڑھتے رہو نماز بھی قائم رکھو اور اس کے علاوہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر ہونا چاہیے خدا کا ذکر ہونا چاہیے تمہاری زبان پہ حضرت نے ایک صحابی کو فرمایا تھا نا کہ لا یزالو لسانوں کا رات من ذکر اللہ ہمیشہ تیری زبان اللہ کی یاد سے تر و تازہ رہی چاہیے سمجھے جی آہ. باطن میں باتن میں تیری یارب بس جائے ذات تیری بات میں میرے یا رب بس جائے ذات تیری ہر دم رہے حضوری دل ہو مقام تیرا خاجہ مزو کہتے ہیں تو تھہر جا میرے دل میں میری زبان پہ بھی تیرا ذکر ہونا چاہیے میرے دل میں بھی تیری یاد ہونی چاہیے سننے تو یاد اللہ کی بہت بڑی چیز ہے یہ اصول کامیابی ہے خدا کو یاد کرو ایک مانا تو یہی ہے کہ خدا کو یاد کرو یہ سمجھا اب دوسرا مانا سمجھو پہلے پڑھ رہے تھے آپ کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں فض قرونی فض قرنی تم مجھ کو یاد کرو میں تمہیں یاد کروں ہم خدا کو یاد کریں گے تو خدا ہمیں یاد کرے گا نہیں اب دیکھو دوسرا منع دیکھو پہلے ذکر کی اضافت اللہ کی طرف تھی اضافت المقور خدا کو یاد کرنا اب اضافت ہے کہ خدا ہمیں یاد کرے خدا فض اذکرکم تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ ہمارا ذکر کرے گا نہیں جب خدا ہمارا ذکر کرے گا تو یہ بہت بڑی چیز نہیں خدا اپنے بندوں کو یاد کر رہے ہیں کہ میرے ذکر میں ہیں وہ بات سمجھی نہیں سمجھی حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتم جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے ذکر کرتا ہے میں اس کو یاد کرتا ہوں اذا ذاکر واحد ہوں زکرت وحدہ حدیث پاک ہے اور البتہ ذکر کرنا اللہ کا تم کو خدا تمہیں یاد کرے بہت بڑا ہے واللہ تو سناؤ اور اللہ جانتے ہیں جو کچھ کرتے ہو تم یہ ترغیب اخلاص ہے اس میں ترغیب کیا ہے اخلاص کی ترغیب ہے کہ اخلاص کے ساتھ خدا کو یاد کرو ولا تو جاد رو احل الکتاب رسالت کے ساتھ طریقے مناظرہ پہلے رسالت کا بیان ہے ابھی صداقت قرآن کا رسالت کا اب منکرین رسالت کے ساتھ طریقے مناظرہ فرمایا مناظرہ کرتے وقت مہذب زبان استعمال کرو اچھے طریقے پہ مناظرہ کرو ایک دوسرے کو گالیاں نہ دو ہاں اگلا اگر بےمان اپنی طرف سے کوئی بد زبانی کرتا ہے تو جواب ترکی ب ترکی دینا جائز تو ہے لیکن عظیمت وہی ہے پہلے گزر چکا ہے کہ صبر کرو یہ بات ہی سمجھ دیکھو جی اور نہ مناظرہ کرو اہل کتاب کے ساتھ مگر ساتھ اس طریقے کے کہ وہ آفسن مہذب الزین ظالمن ہاں مگر جو لوگ ظالم ہیں ان میں سے وہ اگر ڈھیٹ ضدی ہوں آ, اچھے جواب کے ساتھ وہ نہ سمجھیں تو جواب ترکی ب ترکی دینا ظاہر ہے جیسے ہمارے مناظر نے کہا تھا وہ آریہ سماج کا بئیمان کہہ رہا تھا کہ اوپر کا تو کہتا تھا نیچے کا نیچے کا نیچے کا میں نے سنایا تھا نا آ, پہلے آسمان کے نیچے کا میں تیرے نیچے کا کہ میرے نیچے تیری ماں سمجھے تب وہ بدماش ٹھیک ہوا تو ایسے خبیس آدمی جب ہوں نا اس قسم کے اڑانک بڑانک مارے تو جواب ترکی ب ترکی دینا جائز ہے فرمایا ولو آ منا بل احسن کا بیان مناظرہ کرو طریقے احسن سے تو کولو آ کے نیچے کا لکھنا ہے طریقے احسن کا بیان اور کہو ایمان لے ہم ساتھ اس کتاب پہ جو اتاری کی طرف ہمارے اور ان کتابوں کے ساتھ جو اتاری کی طرف تمہارے معبود ہمارا معبود تمہارا ایک ہے اور ہم خاص اس کے فرم بردار ہیں بکزال کا یہ ترغیب بل ہے ترغیب بل بھی ہے ساتھ ساتھ اس بات رسالت بھی ہے اور اسی طرح اتاری ہم نے طرف تیرے کتاب پل لگی نین ہم دلیل نکلی کتاب کی صداقت کے لیے دلیل نکلی ہے کہ اہل کتاب کے علماء جو ہیں نا انہوں نے پیشین گوئیاں پڑھی تھیں وہی ہی مانتے ہیں بس وہ لوگ دی ہم نے ان کو کتاب وہ بھی ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کتاب کے وہ من ہا اور ان اہل مکہ میں سے بھی سی وہ ہیں جو مانتے ہیں اس کو اور نہیں انکار کرتے ہماری ایتوں کے ساتھ مگر کافر زدی کافرون کے نیچے کا لکھنا ہے زدی کا معاند و باپ ان تتلو دلیل اقلی برائے اس بات رسالت دلیل اقلی برائے اس بات رسالت بھئی چالیس سال کے عرصے میں میرے حضرت کسی مدرسے میں پڑھے تھے کوئی اخباریں پڑھتے تھے آپ اخبار پڑھ نہیں سکتے تھے کہیں پڑھے نہیں تھے نہ آپ نے لکھنا کسی سے سیکھا نہ پڑھنا کسی سے سیکھا اگر یہ چیز ہوتی نا کہ آپ لکھے پڑھے ہوتے لکھنا سیکھتے تاریخیں جانتے کسی کے پاس پڑھتے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ وہمہ ہو جا سکتا تھا کہ آپ خود کتاب بناتے ہیں لکھتے ہیں لیکن میرے حضرت تو کہیں نہ پڑھے کسی مدرسے کے اندر نہ لکھنا سیکھے تو معلوم ہوا کہ اللہ کی طرف سے یہ واحد ہے آپ شرازی کہتے ہیں کہ آکائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ کسی مدرسے میں نہیں پڑھے تھے لیکن آپ ایک ایک اشارے کے ساتھ سو سو مدرس بنا دیتے اگرچہ کہیں پڑے نہیں تھے لیکن ایک ایک اشارے کے ساتھ سو سو مدرس بنا دیتے آپ یہ کہتا ہے نگار من کے بت تب نہ رفت خط نہ نہ میرا محبوب نہ کسی مدرسے میں دیا نہ خط لکھنا سیکھا گارے من کے بمت تب نہ رفت خت نشم نامر ایک ایک اشارے سے سو سو مدر حضرت بنا رہے ہیں سمجھے بما کن تتنو میں قبل نہیں سمجھے لہذا ادب کا تقاضا ہے یوں نہ کرو حضور ان پڑھ کے یوں کہو کہ حضور نے انسانوں میں سے کسی کے پاس نہیں پڑھا تھا اور نہ لکھنا سیکھا تھا آپ کے معلم کون ہیں اللہ وما کن تت اور آپ نہ پڑھتے تھے اس قرآن سے پہلے کسی کتاب کو ولا ہو اور نہ لکھتے تو اس کا اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ اگر یہ چیز ہوتی تو ازلر کا بلمبت اس وقت شک میں پڑ جاتے باتیں لوگ بلکہ یہ قرآن پاک ایتیں واضح ہیں پیٹ سینے ان لوگوں کے جو دیے گئے علم کو میرے محترام پہلی کتاب کے متعلق اللہ تعالی نے فرمائی یا جالو نو کراتیس کتاب طورات کو کرتاسوں میں لکھتے ہیں کیس میں لکھتے ہیں <سؤال> کاغذوں میں لکھتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے لیکن ادھر ایک نکتہ سمجھ لیجیے بڑا بہترین نکتا ہے اللہ فرماتے ہیں میرے قرآن کی آیات واضح جو ہیں یہ کاغذوں کے بجائے اول عالم کے سینوں میں ہیں ہے <سؤال> اولم کے سینوں میں ہے یہ اشارہ فرما دیا گیا کہ قیامت تک اس کتاب کو سینے محفوظ رکھیں گے ہر دور کے اندر لاکھوں لاکھ حفاظ ہوں گے وہ الفاظ کو یاد کریں گے علماء مانی کو اپنے سینوں میں یاد کریں گے اور وہی وعدہ سچا آ جائے گا انا نہزل نہ ذکر بنا لہولا آخر ہوں نکتا سمجھا <laughs> یہ کتاب سینے میں محفوظ ہوگی اس لیے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا تو میں معنی پڑھاتا ہوں تو اس کے اندر علامہ تفتہ دانی اللہ کا بندہ ایک دو جگہ مثال دیتا ہے حفظ تک تو کیا تو نے تورات یاد کی تھی میں نے کہا ہوتا نا تفتا دانی میرے زمانے اس کو پکڑ کے گرا دیتا سمجھا جی کچھ نہیں کہا تفتہ دانیا آج تک کسی نے تورات کو یاد کیا ہے تو جو مثال دے رہا ہے کادہ فیض تورات تو کاذہ فیض کی مثال دے تو <laughs> کوئی تورات تو انجیل کہا پہ نہیں دکھا سکتا وہ اللہ کا بندہ بہری کی مثال تھی گگڑا دیتے میں نے کہا ہوتا تو لڑتا میں اس کے ساتھ <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> بزرگوں کے ساتھ نہیں لڑا جاتا اللہ میں پستا ایک فنی آدمی تھا صاحب فن تھا سمجھے تو ہم صاحب پن صاحب پن غذا لڑ سکتے ہیں <laughs> بزرگوں کے ساتھ نہیں لڑتے جی جی تو یہ نکتا سمجھ آیا ہے نا یہ ایتیں باز ہیں بے سینے ان لوگوں کے سبحان اللہ جو دیے گئے علم کو اور نہیں انکار کرتے ہماری ایتوں کے ساتھ مگر ظالم زدی ظالم علم ضدی ذالم وکالو لو لا ان الیہ آیا من رب یہ بھی شکوہ ہے من رسالت کا شکوہ وہی جی پرانی چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے کہتے ہیں جی کوئی موج ہوں فرمائشی موج کیا آ جیسے ہم کہتے ہیں نہیں یہ جی پہلے پڑھ چکے ہو نا پندرہ پارہ کے اندر نہریں جاری ہوں آسمان سے کتابیں لے آسمان پہ چڑھتا جاؤ کوئی چشمہ ہونا چاہیے زمین پھٹ جائے شکوا من کرینے اور کہتے ہیں کیوں نہیں تاری جاتی ہیں ان کے اوپر ایتے اس کے رب کی طرف سے نے فرمائش نہیں بوجھے آپ فرما دیجئے جواب شکوا جواب شکوا اجمالی آپ فرما دیجئے سوائے اس کے نہیں آیا اللہ کے قبضے میں ہیں وہ جب چاہے گا اتارے گا اور سوائے اس کے میں تو ہوں ڈرانے والا واضح وہ جواب شکوا اجمالی تھا اب جواب شکوا تفصیلی ہے وہ یہ ہے کہ تم مانگتے ہو فرمائشی معوضے حالانکہ تمام موضوعوں سے بڑا معا یہ قرآن ہے تمام موضوع سے بڑا معا کیا ہے قرآن ہے اور یہ ایسا موجزہ ہے کہ قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا اس کی نظیر لانے سے یہ اہل عرب کیا ہو گئے آج ہو گئے تو یہ تھوڑا ہے یہ کافی نہیں ہے دوسرے معاوضے مانگتے ہو ایک آدمی نے مجھ سے سوال کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معاوضہ ہے جس نے مردوں کو زندہ کیا ہو میں نے کہا وہ عیسی علیہ السلام کے معاوضے دکھاؤ ہاں کہاں ہیں وہ جو مردے زندہ کیے تھے ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے پھر مر گئے تو عیسیٰ علیہ السلام نے جب مردوں کو زندہ کیا تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ مر گئے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پہ ایسا معوزہ نازل کیا ہے جس نے مردہ دلوں کو زندہ کیا جس نے مردہ دلوں کو زندہ کیا ایمان کی دولت نصیب ہوئی اور یہ معزہ قیامت تک رہے گا میں نے کہا دو جواب دو آپ ہو گیا سوال کرنے والا ایک وکیل تھا سمجھے جی آلن یقین نئی کافی ان کو یہ مجزا کہ اللہ انضل بے شک اتارا ہم نے تیرو پر کتاب کو جو ہمیشہ پڑھی جا رہی ہے پڑھی جا رہی ہے ان پر بے شک اس کتاب کے اندر رحمت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے ان لوگوں کے لیے جمعہ لاتے ہیں مستفیدین قل کفا باللہ وہ پہلی دلیل تھی حضور کی نبوت کی اولم یقین جواب شکوہ تفصیلی لکھے اور دلیل اول لکھو اس بات نبوت کی الکفا بلا یہ دلیل دوسری ہے جی اس بات رسالت کی آپ فرما دیجیے کافی اللہ میرے تمہارے درمیان گواہ میری رسالت کا اور گواہ کے لیے شرط کیا ہے جی علم گواہ کے لیے کیا شرط ہے علم کہ جس چیز کی گواہی دے اس کا علم ہو تو شرط شہادت بھی موجود ہے یا عالم معافی سماوا چالا عرت یہ شرط شہادت ہے جانتا ہے اللہ تعالی جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں ولدین آ مرو انجام اناد باقی جو نہیں مانتے معان زدی ان کا انجام سن لو انجام اناد جو لوگ ایمان لائے ساتھ باطل کے اور کفر کے انہوں انہیں ساتھ اللہ کے یہی لوگ ہیں مکمل تباہی کے اندر بیاستہ جلون قبل عذاب یہ تخویف دنیاوی بھی ہے اور زجر بھی ہے تخویف دنیاوی جلدی مانگتے ہیں آپ سے عذاب فرمایا عذاب کا ایک وقت مقرر ہے اگر وقت مقرر نہ ہوتا تو جلدی آ جاتا لیکن جب آئے گا نا اچانک پھر پتہ چل جائے گا جلدی مانگتے ہیں آپ سے عذاب اور اگر نہ ہوتا میاد مقرر اللہ کے علم میں جو ہے البتہ آ جاتا ان کے پاس عذاب اور البتہ ضرور آئے گا اچانک وقت مقرر پر وہ حملہ یشورون اور وہ اس کے آنے سے پہلے جانتے بھی نہیں ہوں گے یوں نہیں کہا جائے گا کل آئے گا پرسوں آئے گا اچانک جائے گا یستا جلون قبل عذاب وہ تخریف کون سی تھی جی یہ تخوی و فروی ہے جلدی مانگتے ہیں آپ سے عذاب کو پر میں بڑا عذاب جہنم ہے اور بے شک جہنم احاطہ کرنے والی کافروں کو یوم یقاہ ہوں جس دن کے ڈھانپ دے گا ان کو عذاب جہنم کا اوپر بھی منتاحت ارج الحم ان کے پاؤں سے نیچے بھی وہ یقولو اور اللہ فرمائیں گے چکھو تم باپ تم تاملو سزا ان آمال کی جن کو تم کرتے تھے ماکن تم سے پہلے جزا کا الگ مقدر کیا کرو یا عبادی اللہ زین آمنو ترغیب ہجرت اس کا ماکبل کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ ماکبل میں کفار کی مخالفت اور اس کا اناد بیان ہو رہا تھا ان کا تو فرمایا جب کافروں کا اناد اور مخالفت بڑھ جائے تمہارے اتنے مخالف ہو جائیں کہ تمہیں دین کا کام نہ کرنے دیں فرائب سے روکیں تو پھر ہجرت کرنی چاہیے یا نہیں اس لیے ہجرت کا حکم ہے یہ ماکمل کے ساتھ ربط ہے ترغیب ہجرت اے میرے پیارے بندے جو ایمان لائے بے شک زمین میری فراخ ہے بس خاص میری عبادت کرو ہجرت کا حکم اس لیے ہے کہ خاص میری عبادت کرو دوسری جگہ جا کے یہ تمہیں بہت پرستی پہ شاید مجبور کر دیں الفسن ذائقہ تل مور اضالا شبھ ہے ہجرت پہ کوئی شبھ ہوتا تھا ہجرت پہ کوئی شبھ ہوتا تھا کہ یار ہجرت کریں گے مفار کا تے اوتان ہوگی مفار کا تے احباب ہوگی بھائی بڑا مشکل نہیں ہوتا اپنا وطن چھوڑ کے دوسرے وطن کی طرف جانا وطن چھوڑنا رشتے دار احباب چھوڑنا بڑا مشکل نہیں ہوتا تو ایک ایک شبو دل میں پڑتا تھا تو اس کا جواب دیا گیا کہ جب مر جاؤ گے تو اس وقت بھی چھوڑو گے یا نہیں چھوڑو گے آخر چھوڑ نہیں چھوڑنا <laughs> وطن چھوٹ جائے گا آج نہیں تو کل کو چھوڑے گا تو موت کے ساتھ بھی تو وطن چھوٹ جاتا ہے رشتہ دار چھوٹ جاتے ہیں تو اب ہجرت کرو کوئی فرق نہیں تو اضالا شوبھ اول فرمایا ہر جی چکھنے والا ہے موت کو تو موت سے بھی وطن چھوٹتا ہے رشتہ دار چھوٹتے ہیں تو ہجرت سے چھوٹ جائیں برداشت کرو پھر ہماری طرح لوٹائے جاؤ گے تم و الزین آ بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو ہجرت کرتے ہیں نیک مار کرتے ہیں جو ایمان لائے عمل کیے اچھے ان میں ہجرت بھی آ جاتی ہے نا البتہ ضرور جگہ دیں کہ ہم ان کو بحج سے بالا خانوں کے انداز اور جنت الدار کہ جاری ہوں گی نیچے اس کے کیا نہریں خالدین ہمیشہ رہیں گے وہاں اور اچھا ثواب ہے عمل کرنے والوں کا اللہ صابرو اے عاملین کے اوصاف ہیں اچھا ثواب عاملین کا عام کون ہے جنہوں نے صبر کیا کافروں کی تکلیف پہ اور خاص رب کے اوپر کیا توقع کرتا ہے وقم دابتن بت کہ دوسرے شبوں کا ازالہ ہجرت کے بارے میں پہلا شبہ کیا تھا کہ وطن چھوٹے گا رشتہ دار چھوٹیں گے دو چھوٹیں گے بڑی مشکل بات ہے اور دوسرا شبہ یہ تھا کہ ہم وطن سے بے وطن ہو جائیں گے ہمیں رزق کہاں سے ملے گا اس وطن کے اندر تو ہماری جائیدادیں ہیں زمینیں ہیں مکانات ہیں دوسرے وطن پہ پتہ نہیں ہمارے رزق کا کیا مسئلہ ہوگا اللہ تعالی نے فرمایا تمہاری تعداد سے جانوروں کی تعداد زیادہ ہے زیادہ نہیں کوئی برری جانور ہیں کوئی بر... بحری جانور ہیںارد ہیں, ہیں، کیڑے مکوڑے تم سے تو زیادہ تعداد جانور اک ہے وہ رزق کھا رہے ہیں اللہ کا تمہیں رزق نہیں ملے گا یہ دوسرے شبوں کا اضالہ ہے اور بہت سے جانور ہیں کہ نہیں اٹھاتے اپنا رزق سر کے اوپر اللہ رزق دیتا ہے ان کو اور خاص تم کو وہ سمی علی والا انسالتا ہوں دلی لکلی اعترافی نمبر دو نمبر پہلی دلیل جو تھی جو کل آپ نے پڑھی تھی جو ابھی میں نے بتایا ہے خلق اللہ حسم آواز والا اکیسویں پارے سے پہلے کچھ یہ دوسری ہے دلیل اقلی ترافی نمبر دو اور البتہ اگر سوال کرے تو ان سے کس نے پیدا کیا آسمانوں کو زمین کو اور کام میں لگا دیا سورج کو چاند کو البتہ ضرور کہیں گے کہ اللہ بھئی اعتراف بھی کرتے ہو تو خانہ جو فکون پس کیوں کر پھیرے جاتے ہو جب خالق اللہ ہے تو معبود بھی صرف وہی وہ ہے اس سے گم پھرتے ہو اللہ ہو الرزق کا دلی لکڑی نمبر کتنی جی کتنی اللہ فراغ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں سے تنگ کرتا ہے اس لیے کہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے کہ کس کو زیادہ رسک دینا ہے کس کو کم دینا ہے والا انسان تم دلیل کے لیے ترافی کتنی اور البتہ اگر آپ سوال کرو ان سے کہ کس نے اتارا آسمان کی طرف سے پانی بس زندہ کیا بس اب اس کے زمین کو اس کی ویرانی کے بعد البتہ ضرور کہیں جی اللہ قل الحمدللہ للہ سمرائے دلائے آپ فرما دیجئے دی. الحمد للہ. خدا کا شکر ہے زدیوں نے کچھ تو بات مان لی کوئی ابھی بات مانے تو کیا کہتے ہیں الحمدللہ للہ اتنی بات تو زدیوں نے مان لی بل اکثر ہوں بلکہ اکثر ہوں. ان کے عکل سے کام نہیں لیتے وہ ما حاضل حیات دنیا اللہ میرے محترام جیسے کہ ہجرت کے اندر دو چیزیں رکاو رکھیں تو دونوں شبوں کا اضالہ کر دیا نا اسی طرح ایمان لانے سے بھی دو چیزیں مانے تھیں کفار مکہ کہتے تھے کہ اگر ایمان ہم لائیں تو ہمارے لیے کتنی چیزیں مانے ہیں دو چیزیں کہ ہمارے پاس اس وقت دنیا ہے یہ دنیا چلی جائے گی تجارتیں ختم ہوں گی کار کر لیں گے ہوتا ہے نا بابا جس شہر کے اندر سارے کافر ہوں دو چار آدمی مومن ہو جائیں کہ بیکار نہیں کرتے دنیا ہماری چلی جائے گی اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمارا جان کا بھی خطرہ ہے کیا جان کا بھی خطرہ ہے تو دونوں مبانے ختم کر دیے پہلا مانے تھا ان ہماق فی دنیا ایمان سے پہلی چیز مانے کا تھی ان ہماق فی دنیا اس کو بھی دور کیا اور دوسری چیز مانے تھی تخت کہ ہمیں اچک لیں گے کیا آ, ہمیں قتل کر دیں گے دیکھو جی ماں اول کا جواب ماں کیا ہے اول فی دنیا پھر میں نہیں یہ دنیا کی زندگی مگر لاہ و لابھ ہے کھیل تماشا ہے لابھ و لابھ کے متعلق پہلے بھی مارز کر چکا ہوں آپ بھی سمجھ لیجئے کہ لاہ اس چیز کو کہتے ہیں جس کے اندر دینی فائدہ نہ ہو دنیاوی فائدہ ہو یعنی ایسی چیز میں مشغول ہو جانا جس کے اندر دینی فائدہ نہ ہو کیا دنیاوی فائدہ ہو جیسے جوا کھیلتے ہیں سمجھے جی تو اس میں دینی فائدہ تو نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے دنیاوی فائدہ ہو یا باقی ایسے کھیل تماشے کے ڈرامے رچاتے ہیں نا ان کے اوپر پیسے لیتے ہیں یہ کیا ہے لہ اور لائف اس کو کہتے ہیں جس میں کوئی فائدہ بھی نہ ہو نہ دینی نہ دنیاوی سارا دن ہوٹلوں کے اوپر بیٹھ جاؤ چائے پیتے رہو اخباریں پڑھتے رہو ہاں نہ دینی پیدا نہ دنیاوی فائدہ کچھ بھی نہیں یا تاش ماش کھیلتے رہتے ہیں لوگ وہ کوئی شرط بھی نہیں ہوتی ایسے وقت ضائع کرتے ہیں نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل تماشا اور بے شک دار آخر حیوان یہ ہے اصل زندگی دار آخر کیا ہے اصل کاش کے یہ لوگ جانتے فیضا را کے فلک دا اللہ مخلسین الدین زج ہے پر جب سوار ہوتے ہیں کشتوں کے اندر تو پکارتے ہیں اللہ تعالی کو خالص کرنے والے واسطے اس کے پکار کوئی عبادت کو پر جب نجات دیتے ہیں ان کو خشکی کی طرف اچانک چیر جی؟ کرتے ہیں کمی پیر نے بچایا اضرت صبائے انہیں بیڑا پار کر دیا لی فرو تاکہ نا قدری کریں جاگ فرو کو نہ قدری کریں اس نعمت کی جو دی ہم نے ان کو یہ نجات والی نعمت دی ہے نا اس کی قدر کریں چاہیے تھا کہ شکر کریں تاکہ نہ قدری کریں اس نعمت کی جو دی ہم نے ان کو ریت مت تو چلو اے اڑا کئی دن ان قریب جان لیں گے اس کا انجام آولم یارو پہلا مانے اس کا جواب مل چکا تھا نا اب دوسرے مانے کا جواب اب المجر آؤ مانے دوم کا جواب دوسرے ماننے کا جواب وہی ہے کہ ہم نے ان کو حرم کے اندر جگا دی ہے مکہ کیا ہے ہرم ہے ہرم میں ہم نے جگا دی ہے اب ہرم سے باہر والے لوگ جو ہیں وہ تو قتل ہو رہے ہیں ہرم کے اندر کون ان کا نام لے سکتا ہے کوئی لے سکتا ہے کوئی نہیں لے سکتا امن کی دگار میں کیا ڈر ہے تمہیں قتل و کی ڈال کا کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ بے شک کیا ہم نے بالا دہم ہر امن یا بالا دہم مقدر ہے لفظ کیا ہم نے ان کے شہر کو ہرم امن والا حالانکہ اچک کے لیے جا رہے ہیں لوگ ان کے ارد گرد سے تو امن کی جگہ میں تو ہو تمہیں کیا خطرہ ہے اب اس کے باوجود کہ ہم نے تمہارے دونوں مانے ختم کر دیے اب بھی آفا بل میں یو اب بھی معبود باطل کے ساتھ ہی مان لیں گے اور اللہ کی نعمت کی بے قدری کرتے رہیں گے وہ من آزراؤں پھر سو لیں یہ زاجر بھی ہے تخویف و خروی بھی کون بڑا ظالم ہے میں اس شخص سے جو باندھتا ہے اللہ کے اوپر جھوٹ کہ کہتا ہے کہ خدا کے شریک ہیں یا جٹھلاتا ہے حق بات کو قرآن کو جب کہ آ گیا کیا نہیں جہنم کے ٹھکانہ ایسے کافروں کا ولزین جاہدو فینا یہ بشارت ہے جی اس سورت کے اندر میں نے عرض کیا تھا نا دو دعوے ہیں ایک تو مومنین پہ کائیں گی تکلیفیں دوسرا کیا تھا کہ کافر ہمارے گرفت سے بچ نہیں سکتے تو یہ اسی پہلے دعوے مطالع کے مطالعے بشارت ہے مومنین کو کہ تکلیفیں آئیں گی لیکن تکلیف ہوں گے اندر تمہارے مراتب بلند ہوں گے ولزین جاہدو فینا بشارت ہے اور جو لوگ مشقت برداشت کر رہے ہیں ہماری راہ میں جاہدو من مشقت برداشت کر رہے ہیں فینا کا من ہماری راہ میں جو لوگ مشقت برداشت کر رہے ہیں ہماری راہ کے اندر دی دین سو بولانا ہم ضرور رہنمائی کریں گے ان کی ایسے راستوں کی طرف جو ہمارے قرب کی طرف لے آتے ہیں سو بولانا اپنے راستوں سے مراد کیا ہے ایسے راستے جو ہمارے قرب کی طرف ان کو لے جائیں گے ہمارے مقرب بنے گے تو اللہ کی راہ میں مشقت برداشت کرو تو خدا کے کیا بن جاؤ گے مقرر اللہ تعالیٰ تمہیں رہنمائی فرمائیں گے اپنے قرب کے راستوں کی طرف ایسے راستے جن سے ان کا قرب نصیب ہوگا بات ہی سمجھ جو لوگ مشقت برداشت کرتے ہیں ہماری راہ میں ضرور رہنمائی کریں گے ہم ان کی اپنے قرب کے راستوں کی طرف